تسمع أو مبين منهم أو وعدناهم عليهم کیا تم بحر کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو شریف گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو بولا ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم ان پر قابو رکھتے ہیں مَنْ مِنْ قُبْلِكَ مِنْ مِنْ دُونِ آلِهَةً <يَوْبَدُونَ> پس تمہاری طرف جو وہی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے لطیحت ہے اور لوگوں تم سے آن قریب پرسش ہو گئی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کیا ہم نے خدائے رحمان کی سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے وَمَا مِن مِن <يَرْجِعُون> اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروتگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیا سے ہنسی کرنے لگے اور جو نشانیاں ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو آزاد میں پکڑ لیا تاکہ اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پرور نگار بنتا ہے اس سے جو کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے تو so جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ سکنی کرنے لگے اپنے قوم مصر ام من هو ولا يقاد ملحن ملحن سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں فَلَوْلَا نَاقٌ الْقَيُّ عَلَيْهِ أَسْدَرَتْ مِنْ زَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ ۖ فَأَقْبَلُوا فَاطَّوُفُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاعِقِينَ فَلَمَّا آذَوْهُ نَطَقْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أجمعين. تو اس پر سونے کے کنگن چونہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے قوم کی مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبوں پر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا کچھوں کے لیے عبرت بنا دیا جدہ مکمون اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا ولو منكم في الأرض يخلفون وإنه فَلَا تمترن بِهَا مستقيم وَلَا الشيطان إنه لكم مبين اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ عیسہ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو روٹی نہ دے وہ تو تمہارا اعلانی دشمن ہے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 اور جب عیسیٰ نشائیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہوں تم کو سمجھا دوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہاں مانو کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فاختلف الم بہت اللہ <المتقین> <کتنی> پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں موجود ہو, ہو. اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیز گا کہ باہم دوست ہی رہیں گے <سلمان> <سلمان> ادخلوا الجنة أنتم وأزوابكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من عزة وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلز الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا <تَأْقُلُون> میرے بندو آج نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی پچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جیت چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور یہ جنت جس کے اور فارک نہار ہمیشہ دوز کے آزاد میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نامید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور پکاریں گے کہ اے مالک جہنم کے دارو گے تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ تہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں, ہاں ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں کہہ دو کہ اگر خدا کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے بہم العلیم تو ان کو بک وقت کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بات ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں وَلَئِن يا رب قوم لا فاسفح عنهم وقل سلام فسوف اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو قریب انجام معلوم ہو جائے گا في مباً فيها فیما کلو امر حکیم ح اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے یہاں پر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں سب کا مالک بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو لا الہ الا یحیی و یمیت رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَزْعُدُ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِذُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَ الْنَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّ نَكْشِفْ عَلَّا أن الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہی وہ مارتا ہے وہی وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ छा دینے والا दर्द ہے اے پروردگار ہم سے اس آزاد کو دور کر ہم ہی مان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑایا ہوا اور دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں آداب ڈال دیتے ہیں مگر تم لگتے ہو جس دن ہم بڑی تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے علم تو سے پہلے ہم نے قوم فرآون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور تمہارے پر رجحان مانگتا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ فدعا قوم مجرمون فأسر متبعون البحر جند مغرقون تب موسا نے اپنے پر سے دعا کی کہ یہ نہ خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ فراونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور دریا سے خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا <تصفح> فما بَقَتْ وَمَا كَانُوا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عائش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محنت ہی دی گئی بنی اسل من الآمین من الف ان کا نالم من المسین وہ آئی راہ من الیاتی مافی ہی بنا امین اور ہمیں بنی اسرائیل کو ضلعت کے عذاب سے نجات دی یعنی اسرائیل کو اہل عالم سے منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں شریح آزمائش تھی انہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یہ تبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے تھا اور اس کی قوم بت پرست ہلاک کر دی گئی ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے تھا وما خلقنا السماوات والارض وما ما إلا بالحق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے <تصفح> قبل حمیم خزو پاٹلو علاسویم قرآن لان تصد الکریم تم بھی تم ترون بلا شبہ چھوڑ کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈیل آزاد پر آزاد ہو اب مزا چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے بیسک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دبید لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں کا حال ہوگا اور ہم بڑی, بڑی سفید رنگ کی ہر قسم کے <تصفح> جواب کہ مر تو کہتے ہیں کہ موت کا مزہ نہیں رکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بتا لے گا یہ تمہاری کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں حام من من اس کتاب کا اتارا جانا خدایہ غالب اور دانا کی طرف سے ہے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 حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ تم يُؤْمِنُونَ نو کبھی آیا تیو مین وا اللَّهِ اصیم یس مئو آیا تلنا بن علیم یہ خدا کیا آئے تھے جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے ہر جھوٹے گنگار پر افسوس ہے کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں ایسے شخص کو کی خوشخبی سنا دوسما أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم وَلَا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زریل کرنے والا عذاب ہے ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہیں کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبوط بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا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 من عملت جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے برے کام کرے گا تو ان کا ذرا اسی کو ہوگا پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے آم مین پولی بال ملا مغم بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِّي بَيْنَهُمْ يَوْمَ اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپ اس کی ضد سے کیا بے شک تمہارا پر نگار قیامت میں ان باتوں کا جن میں وہ آپ کرتے تھے فیصلہ کرے گا با بعض واللہ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور خدا پرہیز گاروں کا دوست ہے للناس و رحمت یوقنون یہ <سؤال> قرآن لوگوں کے لیے درائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نہیں کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ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 تم نے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور جاننے کے گمراہ ہو رہا ہے تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر ला सकता ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك مِنْ علم إنهم إلا يقولون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ثم ثم يجمعكم الى يوم رأيب ان لا يعلمون اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں صرف زم سے کام لیتے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں بڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے جان بخشتا ہے جمع کرے گا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ تل ضو ناک آزا کتاب بلحق تم تام اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے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 ہم اس کو ماہ زلی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ گھیرے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آنے بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ذلكم بأنكم اتخلتم آيات الله هزوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يغضون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور نے تم کو میں ڈال رکھا تھا سو آج یہ لوگ نہ دو سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے سورة الأحقاف مقية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما قلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزروا مغلقون یہ کتاب خلائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے ہم نے آسمانوں اور, زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں <تصفيق> کتاب من قبل او من علم ان کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے اگر سچے ہو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم امبیا میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو وإذا لا لهم آداء كافرين اور اس شخص برقرار ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے کیا یہ جی کہتے ہیں اگر میں نے کچھ اختیار نہیں رکھتے گفتگو <تصفح> کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے <تصفحو> إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَاءَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِيلٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَيْتَائِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاستَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي القوم الظَّالِمِينَ کہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا ہدایت کیا کیا کیا کیا کیا کیا کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وقال وَمِن كتاب وَا كتاب مصجق ظلموا اور کافر مومن سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایات یاب نہ ہوئے تو آپ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسا کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب آوی زمان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے کو خوشخبری سنائے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا ان بنا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی کہنے جاتا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے <سلام> حملته أمه كرها وضبعته كرها وحمله وفصاله صلاسون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على الجوال والديك عملت وانحا ترضى هو أسفح لي في زريتي تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پرور دگار مجھے توفیق دے نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے اور میرے لیے میری اوراد میں اصلاح و تقویٰ دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں خرم برداروں میں ہوں उजा... उजा... لوگ ہیں جن کے ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا وَالَّذِي قَضَى لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكَ مَا أَطَعْتَانِي أَن أُخَرِّجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَمَا يَسْتَغِيثُ إِلَّا اللَّهُ وَيَدْعُ كَاهِنًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أساطين. حق القول امم قد خلت من من الجن اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے وقت ایمان لا خدا کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے حیات دنیا وسط اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلا دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے اور زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متوقع ہو چکے سو آج تم کو ضلع یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی واذكر أخاذ إذ أنزر قومه بالأحقاة وقد خلت النزر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اجئتنا عن آلیتنا آلیتنا لما ان كنت من الصادقين اور قوم عاد کے بھائی حود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہوں اسے ہم پر لے آؤ بندی تما تجالو بندو مستم ہوا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آبھی جس میں ہر چیز کو اپنے پرورگاہ کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں وَلَقَدْ کن تم سی وجال نال ہوں سماؤ اب سواؤ ابکی دتان اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے اور, اور, اور دل دیے تھے تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز سے استحدہ کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا فلولا نفرهم الذين اتخذوا من دون قرباناً افقهم اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رو کرے تو جن کو ان لوگوں نے تقرر خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ اخترا کیا کرتے تھے وَإِذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى <مُسْتَقِيمًا> اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرح متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے سیدھا رستہ بتاتی ہے ومن لا فليس بمعجز الارض له من دونه اے قوم خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں رہنے والے آداب سے پناہ میں رکھے گا اور جو سب خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو آز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ شریف گمراہی میں ہیں <تصفح> بما كنتم کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آپ کے سامنے ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب آداب کے مزے چکھو <تصفح> محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اور علی ہمت کا اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ جی اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال, تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بردن یہ قرآن پیغام ہے تو اب وہی وہ رات ہوں گے جو نافرمان تھے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا کا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفرانهم سيئاتهم وأشرح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم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 حتى إذا أسقنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما كداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصامرهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين اروا في سبيل الله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 لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے ڈرما کرے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا